کا آغاز کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان مسائل کو آسانی سے بیان کر سکوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسائل کو آسانی سے سمجھیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں آج کی نشست میں فقی مسائل کے تعلق سے ایک خاص موضوع پر بات کرتے ہیں جن, جن کا تعلق فقی مسائل کی بنیادوں سے ہے اس سے پہلے ہم اصول فقہ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آج کی نشست میں فقی بعض اہم قواعد اور بنیادوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں کوشش کروں گا جو علمی اصطلاحات ہیں وہ بیان نہ کروں کیونکہ یہ مبتدین طلّہ علم کے لیے ہے اگر ہم الفاظوں کی کھوج میں جائیں گے تو شاید بعض مسائل مشکل پڑ جائیں گے اور انشاءاللہ القواعد الفقیہ دوبارہ درس ہوگا کچھ مہینوں کے بعد جس میں ہم تقریباً تیس سے زیادہ قواعد فقیہ پر بات کریں گے آج کے نصب میں ہم صرف پانچ پہ بات کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں القواعد الفقیۃ الكبرى القمس سب سے پہلے یہ علم کون سا ہے اس علم سے کیا مراد ہے یہ علم ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا اس کی اہمیت ہے جیسا کہ اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے القواعد الفقیت القبرہ تین لفظ ہیں پہلا لفظ ہے القواعد القواعد جمع قاعدہ کا اور قاعدہ اساس کو کہتے ہیں بنیاد کو کہتے ہیں اور بنیاد کسی چیز کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں ہو سکتی کوئی بھی چیز قائم نہیں ہوتی جب تک اس کی بنیاد نہ ہو اور جب قواعد کہت اس کا مطلب یہ ہے اب عوام عام فقہ کے عام مسائل کی بات نہیں کریں گے آج ہم فقہ کے تفصیل مسائل کی ہم بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے بنیادی مسائل کی اور اصول کی بات بھی نہیں کریں گے آج ہم کیونکہ اصول ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور قائدے اور اصول میں کیا فرق ہے دو فرق یاد کر لیں اصول فقہ جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اس کا تعلق دلیل شرعی سے ہے ہم دلیل کو دیکھتے ہیں اور دلیل کے اندر سے مسائل کو استعمبات کرتے ہیں اور قواعد فقیہ کا تعلق دلیل سے نہیں ہے بلکہ مکلف سے ہے کہ فلان شخص نے فلان عمل کیا اب اس کا یہ عمل کیسا ہے دوسرا فرق اصول فقہ خصوصی طور پر علماء طلب علم اور قاضی شرعی کے لیے ہوتا ہے یہ علم خاص ہے اصول فقہ کا علم خاص علم ہے جو علماء طلّع علم اور جو قاضی شرعی ہوتے ان کے لیے ہوتا ہے اور جو قواعد فقہیہ کا علم ہے یہ ہر خاص و عام کے لیے ہوتا ہے عوام الناس کے لیے بھی ہے طلب علم کے لئے علماء کے لیے بھی مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں ان الاعمال بالنیات تو اصول فقہ پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کے لفظ پہ بات کرتے ہیں اس پوری دلیل کو دیکھتے اور استعمال کرتے کہ انما حصر کے لیے ہے صرف اور صرف اور سغت الحصر تخصیص کے لیے ہوتی ہے اور عام اور خاص کے مسائل کا بیان اصول فقہ میں ہوتا ہے قواعد فقہ میں نہیں ہوتا اور پوری حدیث کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں اور اس میں سے بعض اہم مسائل کے بیان کرتے ہیں تو اس کا تعلق پھر قواعد فقیہ سے ہو جاتا ہے اگرچہ دلیل ایک ہے لیکن دو قسم کے مختلف علوم اس سے وابستہ ہیں دوسرا لفظ ہے الفقیہ الفقیہ کا لفظ فقہ سے لیا گیا ہے اور فقہ کہتے ہیں سمجھ کو عموم عام طور پہ اور خصوصی طور پہ اصطلاح میں یہ وہ عملی مسائل ہیں جن کا تعلق تفصیلی دلیل سے ہے معرفت الحکام و شرعیہ میرے دلت تفصیلیہ یوں کہتے ہیں شرع احکام جو ہم دلیل سے معلوم کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فقی مسئلہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے اس کے دلیل و عقیم مصالحہ فرض ہے اس کے دلیل و تو جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی تفصیل دلیل بیان کرتے ہیں اور جب فقہیہ کہا تو اس سے اصولی اور عقیدے کے مسائل خارج ہو گئے یعنی آج کی نشست میں ہم عقیدے کے تعلق سے بات نہیں کریں گے بلکہ فقہی مسائل کے تعلق سے بات کریں گے اور فقہ دو اعتبار سے لفظ استعمال ہوتا ہے ایک تو بغیر کسی قید کے جب فقہ یا فقہ احکام کہے جاتے ہیں تو یہ وہ احکام جن کا تعلق عبادات اور معاملات سے ہے یا آداب سے ہے یعنی عقیدے سے تعلق نہیں ہے اور جب قید لگا دی جاتی فق اکبر کہا جاتا ہے تب اس کا مطلب ہو جاتا ہے عقیدے کے مسائل عقیدے کے مسائل کو اکبر بھی کہا جاتا ہے لیکن قید لگانا ضروری ہے جب صرف فقہ کا لفظ بیان کیا جاتا ہے یا فقہ کا لفظ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے کیا مطلب ہے عملی مسائل یعنی علمی نہیں علم مسائل کا تعلق عقیدے سے ہے اور عملی مسائل کا تعلق عبادات معاملات اور آداب سے ہے تیسرا لفظ ہے القبرا القبرا سے مراد بڑے فقہی قواعد ہیں اور القبرا اس لیے کہا کیونکہ شعرا بھی موجود ہیں اور شعرا وہ قواعد جو ان پانچ بڑے قواعد سے متفر ہوتے اور نکلتے ہیں عمومی طور پہ اس لیے ان کو شعرا کہا گیا ہے اور ان کو قبرا اس لیے کہتے ہیں ان کے ماتحت بہت سارے اور قائد ہیں جیسے کہ ہم بعض کا ذکر کریں گے درس کے اندر انشاءاللہ اللہ تو القواعد الفقیت القبرہ یہ وہ بنیادی قاعدے ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے اور ان قواعد کے ماتحت بہت سارے اور متفرع قواعد ہیں اور ہر ان قواعد کی ہر سب کی دلائل موجود ہیں دوسری بات یہ علم کہاں سے آیا ہے یہ علم علماء نے خاص اہتمام کیا ہے اور اس علم کی بنیاد دلیل شرعی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی قواعد ہم بیان کریں گے اس کی دلیل بھی ساتھ بیان کریں گے تو اس سے مراد تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں کہ قواعد فقیہ کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ قواعد فقیہ جو شرعین معتبر نہیں ہے معتبر نہیں ہے یہ وہ قواعد فقہیہ ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں یا دلیل سے ٹکرا جاتی ہے دلیل سے مخالفت ان قواعد میں نظر آتی ہے مثال کے طور پر اصول کرخی میں ایک قاعدہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو بھی آیت ہمارے اصحاب کے قول سے ٹکرا جائے وہ آیت منسوخ سمجھی جائے گی یا اس آیت کی تویل کر دی جائے گی یہ جو قائدہ فقہیہ ہے یہ غیر معتبر ہے کیونکہ اس میں مذہبی تعصب کی بو آتی ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک امام ہے اور اس امام اس امام کے پاس دنیا جہاں کا سارے کا سارا علم موجود ہے اور اگر وہ کوئی فتویٰ دے دیتا ہے اور پھر کوئی آیت یا کوئی حدیث کوئی نص اس سے ٹکرا جاتا ہے امام اس فتوے سے ٹکرا جاتا ہے تو پھر امام کے قول کو آگے کر دیا جاتا ہے اور نص و شرعی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام نے بھی ان نصوص سے شرعیہ كو ہے اور عبور حاصل کیا ہے اس لیے امام کے پاس کچھ کوئی اور ایسی دلیل ہوگی جس کی بنیاد پر امام صاحب نے اس عائد کو چھوڑ دیا ہے یا اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے یہ بالکل غلط بات ہے یہ جو قاعدہ ہے اس کا کوئی شرائن کوئی اعتبار نہیں ہے اور ایسے جو بھی قواعد موجود ہیں فقہ کے کسی کتاب میں کیوں نہ ہو یہ قواعد غیر معتبر ہیں شرائن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا بعض علماء نے اصول کرخی میں سے اس بات کی تأیید یا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی خواہش نفس کے مطابق آیات اور احادیث پر بات نہ کرے بلکہ علماء کے رہنمائی سے ہی بات کرے یہ بات اب کسی حد تک درست ہے ہم یہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ علماء کے رہنمائی سے ہی شریعت کا علم حاصل کیا جاتا ہے اور ان کے علم سے استفادہ کر کے نصوص و پر عمل کیا جاتا ہے لیکن اس قاعدے سے یہ مراد نہیں ہے اس قاعدے سے تعصب مذہبی مراد ہے کہ جو کچھ بھی امام صاحب نے کہہ دیا ہے یا امام صاحب کے شاگردوں نے کہہ دیا ہے یا جو بھی فتویٰ اس فقہ کے مطابق ہے فقہ حنفی کے مطابق ہے کہ اصول کرخی جو ہے یہ فقہ حنفیوں کی فقہ حنفی کی قواعد کی کتاب ہے قواعد فقیہ کی کتاب ہے اور اس میں اس قاعدے سے صرف مذہب تعصب ہی بو آتی ہے گن آتی ہے کہ جو کچھ ابام صاحب نے یا ہمارے اصحاب نے کہہ دیا ہے وہی دین ہے جو نہیں کہا وہ دین نہیں ہو سکتا یہ بالکل غلط ہے اگر بات سلف کی ہوتی تو جو کچھ سلف نے سمجھا ہے جس چیز پر صلف کا ایک شخص نہیں ایک علم صلف سے مراد جو بھی بہترین تین زمانے کے لوگ ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے جیسے انہوں نے نصوص کو سمجھا ہے اگر یہ بات ہوتی تو ہم یہ کہہ دیتے کیونکہ صلف نے ہی قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھا ہے لیکن جب صرف ایک عالم کی بات آتی ہے اور اسی پر پورے دین کو قائم کر دیا جاتا ہے اس کا ہر قول دین سمجھا جاتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے کیونکہ ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اجماع سے غلطی نہیں ہوتی اجماع سے غلطی نہیں ہوتی کیونکہ اجماع معصوم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا لا اجتم امتی على وعلیہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی الغرض واپس آتے ہیں تو یہ مختصر سی تعریف القواعد القواعد الفقیۃ القبراء اور پہلا قاعدہ پہلا قاعدہ القاعدۃ الا المور بھی مقاصد یہ امور یعنی چیزوں کا اعتبار ان کے مقاصد سے ہے اس قاعدہ کا معنی اس کے دو لفظ ہیں المور اور بے امور جم امر کی ہے اور امر کسی بھی چیز کو کہتے ہیں جس کا اہتمام کیا جاتا ہے بقاصدیہ ان کے مقاصد سے ہے اور مقصد سے مراد نیت ہے یعنی بغیر مقصد کے بغیر نیت کے کوئی قول یا کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا اگر کوئی قول یا عمل امور بے قول امر دونوں شامل ہیں صرف اعمال نہیں ہیں ورنہ یہ ہوتا ہے الاعمال بمقا... الملب مقاصدیہ یہ الاعمال بالنیات جیسے کہ آگے آئے گا تو اس میں سے اگرچہ قول بھی داخل ہے لیکن واضح طور پر قول داخل ہے کیونکہ عمل جب کہا جاتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں قول اس میں شامل نہیں ہے اگرچہ دیکھا جائے جب مطلق عمل کلفظ بیان کیا جائے اس میں زبان کا عمل بھی ہوتا ہے زبان کا عمل قول ہوتا ہے تو الامور بھی امور یعنی چیزوں کا اعتبار ان کے مقاصد سے ہے جیسے نیت ہوگی ویسے ہی قول و عمل ہوگا بعض مسائل دیکھتے ہیں ایک شخص نے فقیر کو سوریال اللہ کے لیے دیا دوسرے شخص نے سوریال لوگوں کو دکھانے کے لیے تعریف سننے کے لیے دیا تیسرے شخص نے بغیر کسی نیت کے نا ثواب کی نیت ہے اس نے کسی کو سوریا دیا ثواب کی نیت بھی نہیں اور دکھاوے کی نیت بھی نہیں ہے کیا تینوں تینوں عمل ایک جیسا کیا ہے عمل دونوں تینوں کا ایک ہی ہے نا کیا حکم ایک ہے سب کا حکم فرق ہے اچھا ایک شخص نے وضو کے اغا کو یعنی جسم کے وہ حصے جن پہ وضو سے دھویا جاتا ہے یا مسا کیے جاتے ہے کہ سر کا مسا ہو جن نے جس شخص نے وضو کے آغا کو گرد و غبار سے صاف کرنے کے لیے دھویا اور دوسرے شخص نے وضو کے آغا کو وضو کے لیے دھویا وضو کی نیت سے تو کیا دونوں برابر ہیں ان سب میں فرق کس چیز میں ہے عمل ایک جیسا ہے لیکن ایک چیز کی وجہ سے حکم میں فرق نظر آ وہ چیز کیا ہے نیت ہے بارک اللہ فکر تو یہ مسئلہ کہاں ڈھونڈیں گے ہم کس کتاب میں یا کس میں ہمیں ملے گا ہم آئیں گے اور دیکھیں گے کون سی دلیل ہے جس میں نیتوں کا اعتبار کا ذکر ہے اور اس قاعدے کی دلیل معروف حدید سید العمر خقباب عنہ فرماتے ہیں قل سمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمیات دوسری روایت میں انم العمال البنیہ و انما لِکل عمر امانوا دوسری روایت میں و انما المر امانوا ف منکان تھ جرت ہو الل اللہ و رسولِ فحجرت ہو اللّہ و رسول و منگان تھ جرت ہو الدنیہ یوسیب و عمراۃِ یَتوجوہ فحجرت ہو الامہ حاجر علیہ اور دوسری روایت میں او عمراۃنک ہوا فحجرت ہواجرہ الہ تو الفاظ ملتے جلتے ہیں مختلف روایات سے بعض الفاظ میں فرق آیا ہے لیکن ایک ہی معنی کی دلالت ہے اور سارے کے سارے الفاظ درست ہیں اور یہ روایت متفق اہل حدیث ہے سید بخار مسلم کی روایت ہے اس حدیث کا ترجمہ سید العمر بخط عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے, پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک عملوں کو دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے تو جس کی نیت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنی کی تھی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور جس کی نیت دنیا پانے کے لیے ہجرت کرنی کی تھی یا کسی عورت سے شادی کرنے کی تھی تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کی اس نے نیت کی تھی تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے اور نیت کے بنیاد پر ہی حکم صادر ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس قاعدے کی بعض مثالیں جو ہم نے مثالیں بیان کی تھی اب اس کا جواب ہمیں مل گیا ہے کہاں سے ملا اس حدید سے ہمیں ملا ہے پہلی مثال میں جس نے کسی فقیر کو سور اللہ کے لیے دیا تو یہ کیا ہے صدقہ ہے صحیح ہے کیونکہ اس نے اللہ کے لیے دیا ہے اخلاص نیت کے ساتھ دیا ہے دوسرے نے لوگوں کی تعریف کے لیے یا اسے کیا کہتے ہیں ریا ریا کرتے ہوئے دیا ہے تو یہ دکھاوا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے صدقہ نہیں ہے کوئی اجر نہیں ملے گا اسے بلکہ اسے اس عمل کا گناہ ملے گا تیسرا جس نے بغیر نیت کے سور ریال کسے کے دیے تو اس کو نہ اجر ملے گا اور نہ ہی گناہ ملے گا بلکہ اس کے یہ پیسے جو ہیں جس شخص کو ملے ہیں اس کو تو فائدہ ہوا ہے جس کو ملے ہیں اس شخص کو فائدہ نہ ہوا اور دوسری مثال میں جس نے وضو کے عذاب کو گرد کو غبار سے صاف کرنے کے لیے دھویا ہے تو یہ صرف صفائی کرنا ہے اور جس نے وضو کی نیت سے یا حدث اصغر کو زیر کرنے کی نیت سے دھویا تو اس کی تہارت صحیح اور شرعی طہارت ہے بات واضح ہے بڑے قاعدے سے بعض نکلنے والے قواعد کو ذکر کرتے ہیں ایک مسئلہ ہے یعنی ایک شخص مسجد میں بغیر نیت کے بیٹھا ہے اسے کوئی ثواب ملے گا مسجد میں بیٹھا ہے بغیر نیت کے بس بیٹھے مسجد میں آرام کر رہا ہے کوئی ثواب ملے گا اسے یہ ہم نے کہا نہیں کہاں سے ہمیں یہ ملا ہے وہی حدیث جو ابھی ہم نے بیان کی ہے لیکن اس حدیث سے اس بڑے قاعدے سے المور بھی مقاصد ہے کیونکہ اس کا مقصد نہیں ہے تو یہ امر بھی اس کا معتبر نہیں ہے شرحان مقصد ہے تو امر کا اعتبار مقصد نہیں تو امر کا اعتبار بھی نہیں ہے تو یہ اصل بات ہے جب اس کا مقصد کوئی نیت نہیں تو عمل بھی نہیں ہے اس کا تو اس بڑے قاعدے سے ایک اور قاعدہ نکلا ہے لا ثواب الا بني الا نیت کے بغیر کوئی ثواب نہیں ہے نیت کے بغیر کوئی ثواب نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی شخص مسجد میں بغیر نیت کے بیٹھا ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں مگر وہ اگر مسجد میں دوسری نماز کے انتظار میں یا اہتکاف کی نیت سے یا اشراق کی نماز پڑھنے کی نیت سے بیٹھا ہے تو اسے ثواب ملے گا کیوں کیونکہ لا ثواب الا بن ثواب حاصل کرنا ہے تو نیت کو درست کرنا پڑے گا نیت میں اخلاص اللہ کے لیے کسی عمل کی نیت دل میں کرنی پڑے گی ایک اور مسئلہ لیتے ہیں ایک شخص نے کچھ مال نفل صدقے کی نیت سے کسی کو دیا بعد میں اسے یاد آیا کہ اس پر کچھ زکوٰۃ ادا کرنا باقی ہے تو وہ کیا کرے گا کیا وہ اس شخص کو کہے گا کہ جو مال میں نے تمہیں دیا تھا صدقے کے لیے وہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے مال پہلے دے چکا ہے خالد نے عمر نامی شخص کو پانچ سو ریال صدقے میں دیے ہیں پھر یاد آیا خالد صاحب کو کہ اس نے پر نہیں دی اس سال کی اور اس کے مقدار مقدارچ سور ریال ہے تو کیا اب پانچ سو ریال دے چکا پہلے عمر کو وہ کیا اب وہ اپنی نیت کر سکتا ہے کہ جو پانچ سو ریال میں دے چکا ہوں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں کیا خیال ہے نہیں کیوں کیونکہ ایک اور قاعدہ نکلتا ہے اس بڑے قاعدے سے قاعدہ عنیت و صحتِ عمل عملوں کے صحت کے لیے نیت شرط ہے کوئی عمل سخت صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی نیت نہیں کی جائے گی اب اس مثال میں وہ جو پیسہ دے چکا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہی ہے اور زکوۃ کے لیے اسے الگ سے پانچ سو دینے پڑیں گے تب اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی دوسری مثال اس سے ملتی جلتی ایک شخص نے آپ سے تین سو روپ قرضہ لیا آپ نے اس کو قرضہ دے دیا اس شخص نے واپس نہیں کیے وہ شخص فقیر بھی ہے آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ اب قرضہ نہیں دے سکتا واپس کیا آپ یہ تین سو ریال اپنی زکا جو آپ نکالتے ہیں اس میں شمار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کر سکتے. سکتے ہیں قاعدہ کیا ہے قبلیت پر، قبلیت پر. وہ تو دے چکا ہے نا اس کو قرض وہ دے چکا ہے جب دیا تھا اس نے کیا دیا تھا قرض دیا تھا اب وہ قرض نیت نیت, نیت سے بدل سکتا ہے زکات میں نہیں بدل سکتا یہ تو یہ تو میں سمجھا رہا ہوں قاعدہ کیا ہے ابھی قاعدہ جو بیان کیا تھا وہ کیا ہے نیت و شرک العمل نیت اس کی قرض کی تھی جو دے چکا ہے وہ عمل گزر چکا ہے اب وہ جو قرض ہے اسے زکوۃ میں بدلا نہیں جا سکتا اور بعض لوگ غلط کرتے ہیں کہ اسی قرض کو نیت بدل کر وہ سمجھ لیتے کہ بیچارہ کیونکہ مسکین یا فقیر ہے تو یہ دے نہیں سکتا تو جو میں نے قرض دیا تھا وہ زکوٰۃ میں چلا گیا کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تین سو ریال وہ واپس کرے گا قرض کے پھر یہ اسے زکوٰۃ میں دے سکتا ہے دوڑا صورت میں کیا فرق ہے پہلے صورت میں جو عمل کر چکا ہے وہ قرض کے نیت سے کر چکا ہے دوسری جو عمل اس نے کیا ہے جو تین سو دوبارہ دی ہیں یہ زکوٰۃ کے نیت سے دیا ہے تو نیت جو پہلے دی وہ تو ختم وہ تو, وہ تو واپس کر چکا ہے نا اپنے قرض ادا کر چکا ہے چاہے یہ تین سو الگ سے اسے دے دے وہ اسے واپس کر پھر اس نیت سے زکوٰۃ کے نیت سے دے دے اسے لیکن وہ جو دے چکا ہے وہ نیت تبدیل نہیں ہو سکتی اب نیت تو قرض کی ہو چکی ہے نا وہ تو مسئلہ ختم ہو چکا ہے وہ قرض تھا پہلے, پہلے بھی ہاں وہی نا تو جو نیت قرض کی تھی وہ قرض ہی کی تھی اب وہ نیت بدل نہیں سکتا کیونکہ نیت عمل سے پہلے تو بعد میں نہیں ہوتی جو عمل قرض کا تھا وہ اس کی نیت قرض کی تھی اب نیا عمل ہے زکوات کی کا اب اس کے لیے الگ سے نیت ہونی چاہیے اچھا جی وہ اکسیپشنز ہیں وہ دلائل اس کی, و و اس کی آئیں گے کہ فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں کیا فرض نماز کو نیت بدل سکتے ہیں نفل کی اس کی بدل سکتے ہیں لیکن نفل کی نیت فرض بدل نہیں سکتے وہ اس کی لمبی بحث ہے میں نے کہا یہ ممتدین کے لیے تاکہ اس میں کنفیوژن نہ ہو ایکسیپشنز آگے بتاؤں گا میں تین چار ایکسیپشنز ہیں اس اس قاعدے کی بتاؤں گا میں اور دلیل کی بنیاد پہ ایکسیپشنز ہیں ورنہ قاعدہ جو ہے وہ سب کے لیے کوئی اور دلیل آ جاتی ہے تب وہ ایکسپشن سمجھی جاتی ہے میں اس کا ذکر کروں گا جو شاء جو قرض دے چکے ہیں اب وہ بدل نہیں سکتی نیت نہیں واپس اسے نہیں کی کہاں کی اس نے صرف نیت سے نہیں واپس کرے گا پھر میں نے نیت سے ہی کام سارا دیا وہ دے گا پھر میں نے واپس بھی کر دی نہیں ایسے خیالی بات نہیں ہوتی وہ آپ کو تین سو ہاتھ میں دے گا آپ پھر اسی تین سو کو کے واپس فوراً کر دیں گے آپ کی مرضی ہے <سلام> صلاحیت <سلام> نہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کے قرض اس کے سر پہ ہے آپ کو تین سو ریا جو زکوٰۃ کے الگ سے دینے چاہیے آپ اس کو دیں تو الگ سے تین سو دے دیں پہلے <سلام> زکوٰۃ دے دیں دے سکتے ہیں کہ وہی آپ تمہاری زکوٰۃ ہے تین سو کی قرضہ چاہے تو معاف کر دیں لیکن وہ تین سو جو پہلے وہ قرض کے ہیں وہ بدل نہیں سکتے اچھا ایک اور مثال لیتے ہیں ایک شخص کسی سے کہتا ہے میں نے یہ گاڑی تمہیں دس ہزار میں ہبا کر دی تحفے میں دے دی یہ گاڑی میں نے تمہیں دس ہزار تحفے میں دی یہ موبائل میں نے تمہیں دو ہزار کا تحفے میں دیا تو کیا بات درست ہے اچھا یہ کیا سمجھا جائے گا یہ بیچنا ہے یا تحفہ ہے اس نے زبان سے تحفہ کہا ہے اس کی نیت کیا ہے بیچنے کی ہے نا اس لیے اس نے پیسوں کا ذکر کیا ہے تو ایک اور ہمیں قاعدہ ملتا ہے بڑے قاعدے سے متفرع قاعدہ یہ العقود بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی عقد و پیمان میں اعتبار مقصد اور معنی کا ہوگا نہ کہ الفاظ یا اس کی بناوٹ کا الفاظ اور نیت میں اگر ٹکراؤ ہو جائے مقدم کس چیز کو کیا جائے گا ان ملام البنیات ٹھیک ہے نا تو نیت مقدم ہے اس پہ تو یہ کیا سمجھا جائے گا خرید و فروغ سمجھی جائے گی اور تحفہ کا لفظ گیا کچھ حص کہتا ہے یار گھر تمہارا ہے جب بھی آؤ تمہاری مرضی رہ جاؤ اس میں لیکن مجھے مہینے کے بعد دو ہزار دینا یہ کیا ہے کرایہ ہے کرایہ ہے لیکن اس مروت میں آ کے کرایہ کو واضح نہیں کیا دبی لفظوں میں یہ گھر تمہارے لیکن مجھے uh -huh. دو مہینے کے بعد دے دینا تو یہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تحفے میں مجھے دیا ہے یا وقتی طور پر مجھے فری میں اس نے میرے مہمان مہمان نوازی کی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کرایہ شرائن یا کرایہ سمجھا جائے گا نہ کہ کوئی تحفہ یا کوئی خاص رعایت آ رہا ہوں میں جلد بازی کیوں کرتے یار میں مجھے پورا کرنے دیں میں ابھی آ رہا ہوں ایکسیپشن کی طرف ماشاءاللہ اللہ ساتھ ہی ماشاء کافی جوش میں ہیں اچھا یہ یہ بڑا قاعدہ ہے پہلا قاعدہ سمجھ آ گیا کوئی مشکل ہے اس قاعدے میں اب آتے ہیں چند ایکسیپشنز ہیں اس قاعدے کی پہلے ایکسیپشن ہے جو ایسے اعمال جس کو اعمال ترک کہا جاتا ہے جو اعمال ہم چھوڑ دیتے ہیں کرتے نہیں ہیں کیا اس کے لیے بھی خاص نیت کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پہ ہم گناہ کے کام نہیں کرتے سود نہیں کھاتے نہیں پیتے کیا اس کے لیے ہر وقت نیت کی تجدید کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ثواب ملے یا صرف نہ کرنے سے ثواب ملتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر نیت کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ جو کام ہم نے چھوڑا ہوا ہے جو شران حرام ہے وہ ہم نہیں کرتے نہ کرنے کے الگ سے ہمیں ثواب ہے سبحان اللہ کیونکہ افعال ترک جو ہیں جو عمل چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو چھوڑنا ہی مقصد ہے جو اعمال ہم نے کرنے ہیں جو واجبات ان کو کرنا ہی مقصد ہے تو جو کرنے والے اعمالوں کا نیت لازمی ہے جو نہ کرنے والے اعمالوں کے لیے نیت لازمی نہیں ہے تو یہاں پر نیت کا کوئی اعتبار نہیں مثال کے طور پہ دوسرے ایکسیپشن جو نہ نفقہ ہم اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں کیا اس کے لیے لازم ہے کہ ہر وقت نیت یہ کریں کہ یہ جو خرچ میں دے رہا ہوں یہ میں فرض ادا کروں اپنا یا یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے خرچ دینے سے نہ نفقہ دینے سے یہاں نیت نہیں بندہ کرتا بار بار نیت کی تجدید ہے جب بھی آپ کو تنخواہ ملے تو نیت کی تجدید کریں بچے کو دور یار صبح اسکول اس کو خاص نیت کریں میں یہ جو نفقہ میرے اوپر واجب ہو دے رہا ہوں میں یہ مشکل ہے نہیں ہو سکتا یہ اس لیے یہ جو عمل ہے یہ بغیر نیت کے بھی قبول ہو جاتا ہے تیسری مثال قرض کی ادائیگی آپ پر کسی کا قرض ہے اور آپ کے بھائی نے آپ کے دوست سے دیکھا کہ آپ مقروض ہیں آپ کی طرف سے قرض کی ادائیگی کر دیجیے آپ کو پتہ تک نہیں چلا کچھ عرصے کے بعد آپ اس شخص میں سے جس سے آپ نے قرض لیا ہے اور اسے معذرت کر لیتے ہیں کہ آپ قرض نہ کہ کہے دے سکے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قرض کسی نے چکا دیا ہے اللہ خز آپ پر کوئی قرض نہیں ہے تو کیا جائز ہے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی نیت کی ہے آپ نے قرض میں ادا کر رہا ہوں تو کسی اور کے عمل سے آپ کا عمل ہو گیا ہے اگر یہ زکوٰۃ ہوتی دیکھے فرق دیکھیں آپ پر زکوٰۃ فرض ہے <متحد> آپ کا بھائی آپ تو اسے دے دیتا ہے زکوٰۃ مقبول ہے سبحان اللہ کیوں نہیں کیونکہ آپ نے نہ نیت کی ہے نہ اس کو اجازت دی ہے دونوں میں کیا فرق ہے زکوٰۃ کا ہونا لازمی ہے زکوٰۃ ہے نہیں زکوٰۃ فرض ہے یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور عمل کرنے کی نیت کی ضرورت ہے اس کے بغیر آپ کا عمل نہیں ہوگا اور قرض کی ادائیگی اصل میں آپ پر قرض نہیں ہے لیکن قرض ہو گیا ہے اب یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے آپ کی طرف سے بغیر نیت کے بھی آپ کے عمل ہو جائے گا اور مثال اظہارت النجاس نجاست کو سے ہم پاک ہو جاتے ہیں کپڑے پر ہو جسم پر ہو کپڑے پر آپ دیکھتے پیشاب کا کوئی دھبا لگا ہے کپڑا ناپاک ہو گیا ہے آپ نے اس کپڑے کو رکھ دیا ہے چیئر پہ یا کسی جگہ پہ بارش آئی اور بارش سے کپڑا صاف ہو گیا کیا یہ پاک؟ ایک کپڑا پاک ہوا کہ نہیں نیت کیا آپ نے نیت نہیں کی تو کیسے پاک ہو گیا تو اصل میں نجاست بھی عمل اللہ میں سے ہے کہ نجاست کا نہ ہونا لازمی ہے اگر ہو جاتی ہے اور اسے اس کسی بھی ذریعے سے وہ پاک ہو جاتی ہے تب یہ امجی معتبر شرعن ہو جاتا ہے اور ایکسیپشن اس قاعدے کی طلاق ایک شخص مذاق میں بغیر نیت کے طلاق کی نیت سے نہیں بھی اسے مذاق کرتے ہوئے طلاق دے دیتا ہے ہو جاتی ہے کیوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلم فرماتے ہیں تین ایسی چیزیں تین ایسی امور ہیں جن کی سنجیدگی بھی جن کے مذاق بھی سنجیدگی سنجیدگی سنجیدگی ہے کیا ہے طلاق ہے نکاح ہے رجا ہے رجوع کرنا کوئی شخص بھی وہ طلاق دے پھر دذاق میں کہتے میں نے تمہیں واپس کر دیا یا رجوع کر لیا طلاق سے مذاق میں کہا ہے معتبر شرح ہے کہ نہیں یہاں پہ وہ کہتے میری نیت نہیں تھی نہیں تمہاری نیت ہے یا نہیں حدیث نے اس کو خاص ایکسیپشن دے دی ہے اب یہاں پر معتبر آپ کی نیت نہیں ہے آپ کا اول ہے اصل میں بنیاد کیا ہے قاعدہ کیا ہے کہ کوئی قول کوئی امر بغیر نیت کے معتبر نہیں ہوتا اب یہاں پر قول معتبر نیت معتبر نہیں ہے کیونکہ دلیل یہاں پہ ہمیں الگ سے ملی ہے واضح ہے دوسرا قاعدہ کی طرف چلیں جی تو کافی اور مثالیں ہیں میں ایک دو پہ اتفاق کر رہا ہوں کافی اس کی مثالیں ہیں یعنی نام کے بدلنے سے حقیقت بدلا نہیں کرتی یہ کہنا چاہتے ہیں شراب کو کیا جاتا کیا کہا جاتا ہے آج کل روحانی مشروب روحانی مشروب ہے شراب تو شراب ہی ہے کیسے روحانی مشروب ہے سود کو کیا کہا جاتا ہے فائدہ کہا جاتا ہے سود کے لفظ سے لوگ ڈرتے ہیں فائدے کا لفظ اچھا لگتا ہے الغرض تو حقیقت نہیں بدلتی الفاظوں کے بدلنے سے اللہ اعلم دوسرا قاعدہ علی الیاقی... یقین اللہ بالشک شک یقین شک سے زائل نہیں ہوتا اس میں دو اہم لفظ ہیں ایک یقین ہے ایک شک ہے یقین کسے کہتے ہیں اور شک کسے کہتے ہیں یقین سے مراد اچھا علم کے کیا دراجات ہیں یاد آ گیا یقین سے مراد علم ہے یقین علم ہے یقین علم کسے کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننا یقین کے ساتھ شک کیا ہوتا ہے جس میں 50, -50. کیا 50-50 یعنی حقیقت کے مطابق بھی ہو سکتی مخالف بھی ہو سکتی ہے اسے شک کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ کیا ہے یہ گھڑی ہے یقیناً کیا ہے گھڑی ہے یہ علم ہے کوئی شخص کہتے ہی گھڑی نہیں یہ موبائل ہے یہ کیا ہے جہل جہل مرکب ہے بارک اللہ فی. کہ کسی حقیقت حقیقت سے الگ یا مخالف جاننا اس پہ یقین کر لینا یہ رحم یہ گھڑی بھی ہو سکتی موبائل بھی ہو سکتا ہے ففٹی ففٹی چانس اسے کیا کہتے ہیں اسے شک کہتے ہیں بعض مسائل دیکھتے ہیں یعنی اگر یقین ثابت ہو جائے کس چیز کا پھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ال یقین اللہ یضول و بھی شک جب یقین ہو جائے کسی مسئلے پہ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر شک طاری ہو جاتا ہے تو یقین کی طرف واپس ہمیں م... ہم پلٹیں گے اور معاملہ بالکل آسان اور صاف ہو جائے گا بعض مسائل ہیں ایک شخص وضو کرنے کا ایک شخص وضو کرنے کا یقین ہے پھر اسے شک پڑ گیا کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا یقین کس کی چیز پہ تھا وضو پہ تھا اس نے ظہر کا وضو کیا ہے اثر سے پہلے اس کو یقین وضو پہ تھا اب شک اسے یہ پڑ گیا پتہ نہیں وضو میرا باقی ہے کہ وضو ٹوٹا ہے تو حقیقت کیا ہے دیکھتے ہیں دوسرا شخص ہے اسے شک آ ہے کہ کیا اس نے وقت کی فرض میں پڑھی یا نہ پڑھی فرض نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اسے شک پڑ گیا ہے تو کیا اس نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے کیا کرے گا وہ ایک شخص تیسری مثال لیتے ہیں ایک شخص کو شک ہے کہ اس نے بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی ایک شخص کہتے کہ مجھے شک ہے کہ فلان میری فلن عورت میری بیوی ہے کہ اس کی بیوی ہے کہ نہیں ہے آئے دیکھتے ہیں اس قاعدے کی دلیل علی یقین اللہ بالشک الب ان عباد بن عن ان امی ہی انََََََََََّ رسول اللہ رسول اللہ صلّ وسلم وسلمہ الرجل إليه انه يجد الشيء في تھی فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع فطیل اولاثرفت یسما صعطََ روح البر و مسلم حدیط ہے روایت کیا ہے اس حدیت کا ترجمہ عباس بلتمیم اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر صلم سے یہ شکایت کی کہ اس شخص کے بارے میں جس سے نماز کی حالت میں خیال آتا ہے کہ کسی چیز کا وہ وجود پاتا ہے جس سے نماز ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی پیٹ میں کوئی جسے جس پیٹ میں گڑ گڑ کہتے ہیں گڑ گڑ ہو رہی ہے پیٹ میں لیکن کچھ اس نے محسوس نہیں کیا تو تو اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز سے نہ پھرے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا بو پائے ایک نماز پڑھ رہا ہے کئی مرتبہ ہوتا ہے پیٹ میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز گھوم رہی ہے کوئی گیس وغیرہ ہے کوئی ایسے پرابلم ہے تو ایسے شخص شک پڑ جاتے پتہ نہیں کوئی پھر پھر آرام بھی آ جاتا ہے اب وہ شخص میں شک میں پڑ گیا ہے کہ کیا وزو ٹوٹ کے ہوا تو خارج نہیں ہوئی تو ایسے شخص کیا کرے نماز چھوڑ دے مسئلہ نماز کے دوران ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو دیکھیں شریعت کی آسانی دیکھیں سبحان اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صم نے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑے نماز مکمل کرے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی باطل ہو گئی ہے یقین کا لفظ کہاں ہے یقین کا لفظ نہیں ہے لیکن یقین جس چیز سے ہوتا ہے اس کا ذکر ہے یقیناً کیسے معلوم ہو سکتا ہے کسی کو کہ اس کی نماز ٹوٹی ہے یا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے کیسے یقین سے پتہ چلتا ہے ہوا کے خارج ہوتی ہے یا تو بھو ہوتی ہے آواز ہوتی ہے تو جب تک دونوں میں سے ایک نہ پایا جائے اس وقت تک نماز نہ چھوڑے اب دیکھتے ہیں اب جس شخص کو یقین ہے کہ اس کا وضو ہے وہ پھر شک پہ پڑھے گا اس کا وضو ہے کہ نہیں تو یقین کس چیز پہ ہے وضو پہ ہے اب شک کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہا تو اس کا وضو باقی ہے وہ ظہر کے وضو سے اثر کی نماز پڑھ سکتا ہے ٹھیک دوسری مثال میں جس جسے شک ہو گیا کہ اس نے وقت کی فرض نماز نہیں پڑھی کیا کرے گا پڑھے گا نہیں پڑھے گا پڑھے گا کیونکہ یقین الحض البی اسے یقین نہ پڑھنے پہ ہے شک پڑھنے پہ ہے تو یقین اصل میں اس کی گردن سے یہ فرضیت ابھی ساقط نہیں ہوئی جب تک کہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے اور شک یہاں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے بیوی بی کو طلاق دیے شک ہے یقین کس چیز پہ ہے یقین کس چیز پہ ہے طلاق پہ ہے یا شک یقین نکاح پہ ہے شک طلاق پہ ہے تو طلاق ہوئی نہیں ہوئی فلان عورت میری بیوی مجھے شک ہے بیوی ہے نہیں ہے سبحان دیکھیں کہ شریعت نے کس طریقے سے ان مسائل بکھرے ہوئے ہیں دیکھیں کیسے جمع کیا قاعدے کے اندر حدیث میں طلاق کا ذکر ہے حدیث میں نکاح کا ذکر ہے حدیث کا تعلق تو وضو سے طہارت سے نماز سے ہے طلاق کا مسئلہ کیسے اس میں شامل ہو گیا اس لیے قاعد فقیہ کھبرا ہے اس کے ماتحت بہت سارے فقی مسائل جمع ہو جائیں گے عبادات کے تعلق سے معاملات کے تعلق سے بھی آداب کے تعلق سے بھی تو آئے دیکھتے ہیں اس قاعدے سے بعض فروع قاعدے ایک شخص کو شک ہے کہ آیا اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کیا یا نہیں وضو کرنے کے بعد وضو وضو کیا پھر وضو ٹوٹ گیا پھر رحمتہ اللہ پھر اسے شک گیا میں نے دوبارہ وضو کیا کہ نہیں کیا, کیا, کیا؟ فروق قاعدہ السلو بقا عما خان ما کان اصل چیز کا باقی رہنا ہے جس چیز پر وہ پہلے سے تھا پہلے کس چیز پہ تھا وہی وہ معتبر ہے یعنی جس کو شک ہے کہ آیا اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کیا یا نہیں تو اصل میں وہ بے وضو ہے ایک اصل نے وضو کیا یقیناً پھر ٹوٹ گیا یقین پھر اسے شک ہوا کہ میں نے دوبارہ وضو کیا کہ نہیں کیا, کیا تو یقین کس چیز پہ ہے <تصفح> کہ وضو ٹوٹ گیا ہے وضو نہیں کیا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب یقین اس پہ کس چیز پہ ہے کہ اس کا وضو ہے کیونکہ یقین تو وضو ٹوٹ گیا اس کے یقین ہے اب شک یہ ہے کہ دوبارہ وضو کیا کہ نہیں کیا, کیا میں نے اب ہم کہیں کہ دوبارہ وضو کر لو تمہارے دوبارہ وضو نہیں کیا تم نے ایک اور مثال لیتے ہیں ایک اور قاعدہ ایک شخص نے اپنی ہتھیلی پر پینٹ یا گوند چپکا دیکھا پینٹ یا گوند جو میں چپکا دیکھا جو پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روکتا ہو تو وہ کیا کرے دوسرا شخص ایک شخص ایک شخص نے اپنے کپڑے پر منی کا نشان دیکھا اور اسے احتلام یاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے ایک شخص نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ گوند یا پینٹ لگا ہے یہ گوند یا پینٹ اتنا تھک ہے کہ پانی کو جلد سے روکتا ہے پہنچنے نہیں دیتا اور اگر پانی وضو کا کسی حصے کو ٹچ نہ کرے نہ چھوئے تو وضو باطل ہے یہ معروف بات ہے اور اس نے نماز پڑھ لی تو کیا کرے گا وہ دوسرا شخص نے دیکھا نماز پڑھنے کے بعد شام کو دیکھتے کہ اس کے کپڑے پر منی کا نشان ہے اور یقین اس کو یقین یہ ہے کہ منی ہے یہ لیکن اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اسے اہتلام اسے پتہ کہ احتلام ہو لیکن اسے یہ یاد نہیں کہ کب ہوا ہے تو اہ شخص کیا کرے گا اگر جو اس نے دونوں نے نمازیں پڑھ لی ہیں ایک اور اصل اس بڑے قاعدے سے نکلتا ہے الاصل اضافت اغافۃ الاقرب اوقاتی ہی اصل کسی چیز کا پایا جانا اس کے قریب ترین وقت میں وقوع ہونے کے اعتبار سے ہوگا جس نے اپنی ہتیلی پر پینٹ یا گوند چپکا دیکھا جو پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روکتا ہو تو اسے زائل کر کے پھر سے وضو کرنا ہوگا اور ان ساری نمازوں کو دہرانا ہوگا جو اس نے پینٹ یا گوند کے استعمال کے بعد وضو کرنے سے پڑھی تھی کیونکہ اس کے استعمال سے پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا چنانچہ تو اس کا وضو صحیح ہے اور نہ ہی اس وضو سے پڑھی جانے والی نمازیں اس حالت میں وضو کا نہ ہونا اس کے قریب ترین سبب یعنی آغاز وضو پر حائل ہونے کے وقت سے معتبر ہو گئے اس،, اس اس لیے اسے اس کے بعد پڑھی گئی نمازوں کو دہرانا ہوگا یعنی اس کو یہ یاد ہے کہ اس نے ظہر کی نماز کے بعد پینٹ کیا تھا اور پینٹ کا کچھ حصہ جو ہے اس کے ہاتھ پہ رہ گیا اور اتنا تھک تھا کہ وہ پانی کو پہنچنے سے روکتا ہے جلد پر لگنے سے روکتا ہے اور اسو عشاء کے بعد جب وہ آرام کرنے گیا دیکھا تو وہ پینٹ اس کے ہاتھ میں موجود ہے اب اس نے ظہر کی نماز کب پڑھی پینٹ لگانے سے پہلے فجر کی نماز کب پڑھی پینٹ لگنے سے پہلے یہ دو نمازیں ٹھیک ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اب عصر کی مغرب قریشہ کی نمازیں یہ ٹھیک ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا کرے گا پہلے پینٹ کو اتارے گا پھر دوبارہ وضو کرے گا اور پھر یہ تین نمازیں دوبارہ دہرائے گا کون سی عصر کی مغرب کی اور عشاء کی کیوں کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ قاعدہ ہے کہ السلو اغافۃ الحاد الاقرب اوقات ہی عصر کسی چیز کا پائے پایا جانا اس کے قریب دن وقت میں وقوع ہونے کے اعتبار سے ہوگا قریب دن وقت کون سا تھا ظہور کے بعد یعنی عصر کے وقت سے ہی دوبارہ وہ نمازیں پڑھے گا واضح ہے اچھا جس نے اپنے کپڑے پر منی دیکھی ہے شام کو فجر کے بعد اسے احترام یاد ہے لیکن کپڑے پر اس نے دیکھا نہیں ہے عشا کے بعد دیکھتا ہے اس کی کون سے نماز ٹھیک ہے جو اس احترام سے پہلے ہے وہ نماز ٹھیک ہے فجر کی ٹھیک ہے فجر کے بعد ظہر اثر مغرب عشاء یا جب تک اس نے دیکھا ہے اگر اس نے عشاء کے بعد دیکھا ہے تو چار نمازیں دہرائے گا غسل کرے گا طہارت کرنی ہے اس نے اور طہارت الکبرا جو ہے غسل سے ہوتی ہے شرح غسل کرے گا پھر باقی ساری نمازیں دہرائے گا جو اس نے اس ناپاکی کے حالت میں پڑھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایک اور مسئلہ لیتے ہیں. ہیں راستے میں چلتے ہوئے کپڑوں پر کیچڑ پڑ گیا نماز کے دوران اسے یاد آیا کہ کپڑوں دیکھا اس کپڑوں پر کیچڑ ہے نماز چھوڑے گا یا جاری رکھے گا کسی اور مثال کسی کسی جگہ نماز پڑھنے کے بعد شک میں پڑ پڑ گیا یہ جگہ پاک تھی یا ناپاک تھی یا آپ ایک فارم ہاؤس میں جاتے ہیں اور وہاں پر قالین پچھا دیکھتے ہیں اور اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں پھر آپ شک میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں یہ پاک تھا یا نا پاک تھا تو نماز ہوئی کہ نہ ہوئی آئیے دیکھتے ہیں قاعدہ ہے اس بڑے قاعدے سے ال یقین الز البش متفر عقائد فل اشیا پہارا اصل چیزوں میں تہارت ہے تو کیچڑ جو آپ کو لگا پاک ہے یا نا پاک ہے پاک ہے اصل میں وہ پاک ہے اللہ یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ نا پاک ہے یقین کیسے ہوگا اس کی بدبو ہوگی گٹر کی لائن کبھی خراب ہو جاتی ہے اس سے بھی کیچڑ بن جاتا ہے تو آپ کو چلتے پتہ چل جاتے کہ گٹر کے پانی یہ بدبوس کی وجہ سے لیکن اگر بارش کے پانی کی وجہ سے یا کسی پانی کے پائپ ٹوٹنے کی وجہ سے پانی پھیل جاتا ہے اور وہاں پہ کیچڑ بن جاتا ہے تو پانی پاک مٹی بھی پاک ہے تو پاک پاکے کہاں سے آئے اس کا کیا مطلب ہے کہ کیچڑ جو ہے یہ پاک ہے اور اسی طریقے سے جس نے کسی جگہ پر نماز پڑھی تو وہ جگہ اصل میں پاک ہے اللہ کی اسے یقین یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے تو یہ کہاں سے ملا ہمیں السلفل اشیا اب پہار میں چیزیں جو ہے وہ پاکی ہوتی ہیں اللہ یہ کہ کوئی ہمیں ثبوت مل جائے جو اس پاک چیز کو ناپاکی کی طرف پھیر دے ایک اور مسئلہ لیتے ہیں وطر کی نماز واجب ہے یا نہیں یا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ فلان نے مجھے قرضہ دینا ہے پانچ سو ر کا ثبوت نہیں ہے تو کیا شران اسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو پانچ سو واپس کرو آئیے دیکھتے ہیں چوتھا قاعدہ ہے فروح قاعدہ بڑے قاعدے سے یقین الزل البی شخص سے السلو برا ات ال اصل میں انسان کا ذمہ بری ہے یا انسان ذمہ داری سے بری ہے بری و ذمہ ہے اصل میں ہر انسان بری و ذمہ ہے اس میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اوطر کی نماز واجب ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے اگر دلیل میں کوئی کسی حدیث کی آیت میں یا آ جاتا ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تو واجب ہے اگر دلیل نہیں ہے تو پھر شرائن واجب نہیں ہے اور اس علماء کا اختلاف ہے اور صحیح قول جو ہے کہ فطر سنت موقع ہے اور اسی دن عباد بن اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے جب کسی نے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ فطر کی نماز واجب ہے کہتے غلط کہتا ہے فولان وطر کی نماز واجب نہیں ہے اور صحابی یہاں پر یہ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ فطر کی نماز جو ہے وہ واجب نہیں ہے تو یہ کی نماز کیا ہے سنت موقع ہے موقعہ کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیمر نے نہ قامت کی حالت اور نہ سفر کی حالت میں اس نماز کو چھوڑا ہے اچھا جیسے نے یہ کہا کہ فلاں نے مجھے قرض دینا ہے عمر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خالد نے اس سے قرض لیا ہے جسے خالد انکار کرتا ہے عمر کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ گواہ ہے تو اصل میں خالد بری سمجھا جائے گا اور اس پر کوئی قرض نہیں مانا جائے گا کیونکہ اصل میں خالد بری و ذمہ ہے عمر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ خالد کے اوپر اس کا قرض ہے واضح ہے کافی ہے بریک لینے چھوٹی سی کیا خیال ہے باقی تین قاعدے ان شاء بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ملتے ہیں جی ناشتہ بھی کریں سوال بھی پوچھیں مہندی اگر لگی ہے قاعدہ کیا ہے کہ جو چیز جلد تک پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے اس چیز کا استعمال درست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا اب مہندی لگی ہے اگر آپ مہندی کے کلر کی بات کر رہے ہیں صرف جو اس کا رنگ ہے تو وہ کوئی حائل نہیں ہے تو مہندی اگر لگی ہے جو اس کا سرخ کلر ہے تو اسے وضو ہو جاتا ہے اگر مہندی سے مراج وہ جو خود مہندی ہے جو پیسٹ ہے مہندی کا جو تھک ہے اور وہ پانی کو روک دیتا ہے پہنچنے سے چاہے وہ سر پہ لگی ہو یا ہاتھ پہ یا پاؤں پہ تب اسے اتارنا ہوگا پھر وضو کرنا ہوگا نجاست کپڑے پہ لگی ہے اور وہ کپڑا سوکھ گیا ہے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نجاست کو زائل کرنا ختم کرنا واجب ہے تو اس کو صاف کرنا پڑے گا دھونا پڑے گا اگر وہ خشک ہونے سے مکمل زائل ہو جاتے اس کا وجود نہیں رہتا اگر وجود اس کا باقی ہے, کوئی اثر باقی ہے تو ناپاکی باقی ہے لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے میں نے کہا ہے کسی بھی وجہ سے وہ نجاست زائل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تب تو وہ پاک ہے